من منحمی ہی نفخی ہی ونفسی ہی لقد البطہ تحقیق بے شک سمیع اللہ سندی اللہ تعالی نے قول لدینہ ان لوگوں کی بات کالو جنہوں نے کہا ان اللہ یقین اللّہ تعالی فقیر فقیر ہے نحن اور ہم اغن او غنی ہیں صنقتب عن قریب ہم لکھ دیں گے ما کال وہ بات جو انہوں نے کہی و قتل اور ان کا قتل کرنا الانبیاء الامبیا آ کو بغیری بغیر حق بغیر حق و نقول اور ہم کہیں گے زوکو چکھو عذاب الحریق جلنے کے عذاب کو غالی کا یہ بیمہ اس وجہ سے ہے قدمت جو آگے بھیجا اے دی تمہارے ہاتھوں نے غالی یہ بیمہ اس وجہ سے ہے کہ قدمت آگے بھیجا ایدی کم تمہارے ہاتھوں نے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا بندوں پر یا کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے لل بندوں پر اللہ وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا ان اللہ بشک اللہ اللّہ تعالیٰ نے آحیدہ وعدہ لیا ہے علی ہم سے یا تاکیدی حکم دیا ہے ہمیں اللہ کہ ہم نہ ایمان لائے رسول کسی بھی رسول کے لیے حتا کہ آئے ہمارے پاس حتی کہ وہ رسول لائے ہمارے پاس قربان قربانی ایسی قربانی تقلو کھائے جس کو انارو ان آگ قل کہہ دیجئے قد جا عقم تحقیق آئے تمہارے پاس رسول ان رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ وبل رضی اور اس چیز کے ساتھ وہ چیز لے کر بھی کل تم جو تم نے کہی فادیمہ پس کیوں قتل تم تم نے قتل کیا ان کو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو ان کا دبو کا پسکر پس وہ جٹلائیں آپ کو فقد کسی واپس تحقیق جٹلائے گئے ہیں رسول ان بہت سے رسول من قبل کا آپ سے پہلے جاؤ وہ لائے بالبیناتی واضح نشانیاں بر اور صحیفے بل المنیر اور روشن کتاب کل نفس ہر جان تو چکھنے والی ہے الموتی موت کو وہ انما اور بے شک تم پورا پورا دیے جاؤ گے یوم القیامتی قیامت کے دن فمن ذاپس جو شخص بچا لیا گیا عن الناری آگ سے بعد خلا اور داخل کر دیا گیا الجنتہ جنت میں فقد فاض آپس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا غمل حیات دنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی اللہ مگر متا الغرو غرور دھوکے کا سامان تم ضرور آزمائے جاؤ گے البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے فی ام اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں والا تسمہ اور تم سنو گے من اللہ دینا ان لوگوں سے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب ان قبل تم سے پہلے مین من دینا اور ان لوگوں سے اشراک جنہوں نے شرک کیا اظن کثیرہ بہت زیادہ ایزا بہت زیادہ تکلیف وہ ان تصویروں اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو ان نظال امور کی پختگی میں سے ہے و اور جب آقاد اللہ لیا اللہ تعالی نے می تھا کل دینا ان لوگوں سے اوتر کتاب جو دیے گئے کتاب لتباسی البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے لوگوں کے لیے نہمن کلیلا نہ تھوڑی قیمت کو پس برا ہے ماشتار جو وہ خرید رہے ہیں لاتحدینہ نہ آپ گمان کریں نہ آپ سمجھیں ان لوگوں کو یہ فراہم جو خوش ہوتے ہیں بیما اس چیز پر اطو جو وہ کرتے ہیں یعنی اپنے کاموں پر جو لوگ خوش ہو رہے ہیں وہ یہاں اور وہ پسند کرتے ہیں یخ مدو کہ وہ تعریف کیے جائیں بما اس بات پر لم یہ جو انہوں نے نہیں کی فلاں پس آپ نہ انہیں سمجھیں من مفاظتی عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ولہم اور کے لئے اغاب الغاب ہے علیم ال دردناک ولی اور اللہ کے لیے ہے ملک اس سماواتی ولردی زمینوں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ولی اور اللہ کے اللہ تعالیٰ علاق الشین قدیر و اللہ اللہ تعالیٰ علاق الشین قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ان نہ فی خل آسمانوں کے پیدائش میں ول اور زمین کی پیدائش میں وختلاف نہاری اور دن اور رات کے بدلنے میںقل مندوں کے لیے اللہ دینا وہ لوگ ید قرون اللہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قیامن کھڑے ہو کر اور کر اور پر اور وہ فکر ہیں زمین و آسمان کی آسمانوں کی تخلیق میں ربنا اے ہمارے رب ماں خلگتا نہیں تو نے پیدا کیا انہیں باطل ان باطل کا تو پاک ہے فقینا پس تو ہم کو بچا لے عذاب النار آگ کے عذاب سے ربنا اے ہمارے رب انہ کا بے شک تو تدخل نارا جس کو تو داخل کر دے آگ میں فقط اخذیتا ہو پس تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا وہ مالی ظالمینا اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار ربنا اے ہمارے رب انا بے شک ہم نے سنا ہے منادین ایک آواز دینے والے کو یونادی جو آواز دیتا تھا ندا لگاتا تھا ایمان ایمان کے لیے ان و بربکم کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ آمنہ تو ہم ایمان لے آئے ربنا اے ہمارے رب فلدہ تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو وکفر اننا اور مٹا دے ہم آتی نا ہماری غلطیوں کو توفانہ اور فوت کر ہم کو ابرار نیکوں کے ساتھ ربنا اے ہمارے رب و اور دے ہم کو ما واطانہ وہ چیز جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ رسولی کا اپنے رسولوں کی زبانی غلات تخزينا اور ناطقوں کو رسوا کر یوم القیامت قیامت کے دن انکا لا تخلف المیعاد بیشک تو وعدے کی خلاف ورزی جی نہیں کرتا فاستجاب لهم پس قبول کی ان کی دعا ان کی ان کے رب نے انی بیشک میں لا ازع نہیں ضائع کرتا عن عامل کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو منکم تم میں سے من دکرن او انث چاہے وہ مرد ہو یا عورت بعضکم من بعض تمہارا بعض باز سے ہے فل لدین وہ لوگ حاضر ہو جنہوں نے ہجرت کی وہ اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے وہ اردو فی سبھی اور میرے راستے میں وہ تکلیف دیے گئے وہ کاتل کیا اور قتل کر دیے گئے لوک ان سے یہ آتی ہم البتہ میں ان کے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا ولا اد خلن ہوں اور البتہ میں ان کو ضرور داخل کروں گا جنات ایسے باغات میں تجری چلتے ہیں من حل انہار ہوں جن کے نیچے سے دریا من ثوابل یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے یہ ثواب ہے اللہ کی طرف سے واللہ اللہ تعالی تعالیٰ اس کے پاس ثواب کی اچھائی ہے یا بدلے کی اچھائی ہے اچھا بدلہ ہے لاگا نہ دھوکے میں دے آپ کو دھوکے میں ڈالے آپ کو تقلب البینہ گھومنا ان لوگوں کا کافر و جنہوں نے کفر کیا خل بلاد شہروں میں نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ان لوگوں کا چلنا پھر نہ جنہوں نے کفر کیا ہے فی البلاد شہروں میں مطاون قلیلن تھوڑا سا خائرہ ہے ثم پھر مواہم ان کا تکانہ جہنم جہنم ہے و بئسل محاد اور وہ بہت برا بچھونا ہے بہت برا تکانہ ہے محد ایسے گود کو کہتے ہیں لیکن اللہ ہی نہ لیکن وہ لوگ تقو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ربہم اپنے رب سے وہ لوگ جو درے اپنے رب سے لہم ان کے لئے جناتن باغات ہیں تجری چلتے ہیں من تختیہ اس کے نیچے سے الانہار دریاء خالدین افیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے لزول من عند اللہ یہ مہمانی ہے میزبانی ہے اللہ کی طرف سے وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیرن وہ بہتر ہے لیل ابرار نیکوں کے لئے لا اللہ وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت کو نہیں خریدتے اولا اکلوحم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ازر ان کے رب کے ہاں ہے سری الحصاب یقیناً اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں یا حساب کی جلدی والے ہیں یا جو ایمان لائے ہو اسبرو صبر کروابر اور ایک دوسرے کی کو صبر کی تلقین کرو رابطوں اور مقابلے میں ڈٹے رہو مورچوں میں جمے رہو تق اللہ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اللہ اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نساء ہے یا لوگ اتہ کو ڈر جاؤ ربکم اپنے رب سے اللہ بھی وہ ذات خالہ کا کم جس نے تم کو پیدا کیا ہے من نفس معاہدت ایک ہی جان سے و خالہ کمن اور پیدا کیا ہے اسی میں سے زوجا اس کا زوج اس کی بیوی بی اور پھیلا دیے منہما ان دونوں سے رجالن کتھی بہت زیادہ مرد و سا اور عورتیں وہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ بھی جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ول اور رشتے دار رشتوں سے بھی ڈر جاؤ ان اللہ یقینا اللہ تعالی کا نال کم تم پر نگہبان ہے آت التام أَمْوَالَهُمْ والا ہوں اور دو یتیموں کو ان کے مال و تبد الخبی سب بھی اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عبض بدل کر نہ دو واقل اور نہ تم کھاؤ ام ان کے مال الا ام اپنے والوں کے ساتھ ملا کر ان کا نہبیرا یقیناً وہ گنا ہے بہت بڑا وہ ان خفتم اور اگر تم ڈرو اللہ کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں فنکوس نکاح کرو ماں پا بالاکم جو خوش ہو جائیں تم سے ملن نسائی عورتیں یا جو پسند ہو تم کو عورتیں مسنا دو دو ولافا اور تین تین و ربا اور چار چار فن خفتم پس اگر تم ڈرو اللہ کا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے پس ایک ہی او یا پھر ما ملکت ایمانکم جس کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ رالکا ادنا یہ زیادہ قریب ہے اللہ تعلح کہ تم ظلم نہ کرو مائل نہ ہو جاؤ وہ النساء اور دو عورتوں کو سدوکات سدوکاتین ان کے حق مہر مقرر شدہ فرض یا نکھلتن دل کی خوشی کے ساتھ انتبنا لکم پس اگر وہ راضی ہو جا تمہارے ساتھ انشئی کسی چیز سے من اس میں سے یعنی حق مہر میں سے کچھ حصہ حق مہر کا وہ تمہیں عورتیں تمہاری چھوڑ دیں فکلو قل ہوں پس کھاؤ اس کو ہنی امبری مزیدار اور خوشگوار یعنی ہنسی خوشی کے ساتھ کھاؤ پیو وَلَا تُعْتُوا صفحاء اور نہ تم دو بے کو بے سمجھوں کو اموالاکم اپنے مال اللہ وہ مال جعل اللہ لکم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیاماً رہنے کا ذریعہ قائم رہنے کا ذریعہ ورزقوہم اور ان کو رزق دو فیہا اس میں وقصوہم اور ان کو پہناؤ وقولو لہم اور قہو کے لئے قولاً معروفہ اچھی بات وابتروا الیتاما اور عزماؤ یتیموں کو حت حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں فَإِنْ فا آَنَسْتُمْ پس اگر تم محسوس کرتے ہو منہم ان سے رشدن نیکی کو بھلائی کو فَرْفَعُوْ پس تم دے دو الیہم ان کو اموالاہم ان کے مال وَلَا تَأْقُنُوْهَا اور نہ تم کھاؤ اس کو اسرافا اسراف کرتے ہوئے وَبِدَارًا اور جلدی کرتے ہوئے فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے نہ کھاؤ ان یکبرو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں یعنی کہ بچے یتیم ہیں وہ تمہاری پرورش میں ہیں تو یتیموں کا جو ترکہ ہے وہ تیری تیری کے ساتھ کھانا اور ختم کر شروع کر دو کہ بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا بال ختم ہو جائے رمن کا نا اور جو غنی ہے پھل یہ پس وہ بچے رمن کا فقیرا اور جو فقیر ہے تنگ دست ہے پھل یا تو اس پر لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے اس میں سے کھائے فضا دفاع تم پس جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو عليهم تو ان پر گواہ بنا لو فکفا بلاہبہ اور اللہ تعالیٰ پورا حساب لینے والا کافی ہے نصیب نَصِيبٌ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے مما تارک الوالدانی اس میں سے جو چھوڑا والدین نے وقراب اور قریبی رشتے داروں نے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے میماس چیز میں سے تارک الوالدانی جو چھوڑ گئے والے جین و اور قریبی رشتہ دار من اس چیز میں سے کلہ منہ او کا سر جو کم ہو یا زیادہ ہو یعنی جتنا بھی وہ مال چھوڑ جائیں اس مال میں سے حصہ ضرور ملے گا نصیب و مفروضہ یہ حصہ ہے مقرر شدہ والدہ حیدر القسمت اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں ار القربہ قریبی رشتہ دار ولی تامہ اور یتیم مسکین تو ان کو بھی اس میں سے درے وہ لو وہ اولاد خواب ان, ان کے متعلق ڈرتے فلی ہے اللہ بس وہ اللہ تعالی سے ڈرے والی اور چاہیے کہ وہ لازم ہے کہ وہ درست بات کہیں سیدھی بات کہ foi... زلم صرف اور, صرف اور ان قریب وہ بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں گے یو سیک اللہ اللہ تعالیٰ تم کو وسیعت کرتا ہے اولادک تمہاری اولاد کے بارے میں نسلحد السین کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے تو ان کو نہ نسا اور اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں فلاح النا سرسا ماترک تو ان کے لیے ترکے کا دو تہائی ہے انکان اور اگر وہ ایک ہے تو اس کے لیے نصف ہے, لِكُلِّ وَاحِدِ ہے یعنی ماں اور باپ کو چھتا چھتا حصہ ملے گا نما تارا کا جو مرنے والا چھوڑ گیا انکان اللہ ولد اگر مرنے والے کی اولاد ہے لَهُ ولد اگر اس کی اولاد نہیں ہے وہ وارثاہ ابا اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہیں فلی امی فلوث ادائیگی کے, وسیعت کے بعد بی اور بیٹے لاتا تم نہیں جانتے سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفے کے اعتبار سے من اللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں ان اللہ علی حکیمہ یقین اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے والا کمر تمہارے لیے نصف آدھا حصہ ہے ما اس چیز میں سے کا ازواج حکومت جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ان کی اولاد نہیں ہے تو انکان اللہ <سؤال> ولادن اگر ان کی اولاد ہے فلاں رو تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترک نہ چیز میں سے جو انہوں نے چھوڑا ممبادی وسیع وسیعت کے بعد یو سین جس کی انہوں نے وسیعت کی اودین یا طرز کے بعد اور ان کے لیے یعنی تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو انکان القم اگر تمہاری اولاد ہے فَلَهُنَّ سمن مِمَّا ترک تو ان بیویوں کے لیے تمہارے ترکے میں سے آٹھواں حصہ ہے وسیع وسیعت کے بعد تُو سو جو تم بصیت کرو او دین یا قرص کے بعد اور انکارا اور اگر آدمی ہو یو وہ وارث بنایا جاتا ہے کلا کا یعنی جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے وہ کلا ہو کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نام باپ ہے نہ ماں نہ ہی اس کی اولاد نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو اس کو کہتے ہیں کلال آمی سمجھو کل اور کلال <coughs> کلال کے بہن بھائی ہوتے ہیں یعنی اس کی اصل ماں باپ اور فرا اس کی اولاد نہیں بیوی یا بھائی موجود ہوگی اگر وہ بھی نہ ہو تو ایک رہا بات ہے اگر کلالا کے اندر وہ بندہ شامل ہے جس کے بہن بھائی موجود ہوں بیوی موجود ہو لیکن اولاد یا والدین نہ ہو اولاد اور والدین نہ ہو وہ کرالا ہوتا ہے ان کا ناراجل اگر کوئی مرد یو اس کا وہ اس کا وارس جو ہے یعنی کہ وہ ایسا آدمی جس کا وارس بنا جا رہا ہے وہ کلا ہے ابراً کوئی ایسی عورت ہو بالح اخن او اختن اور کلا کا بھائی یا بہن ہو فلی میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ اختر امن ذالی کا تو اگر وہ اس سے زیادہ ہیں یعنی ایک سے زیادہ بہن یا ایک سے زیادہ بھائی ہیں فم شرا کا سنوسی تو یہ تہائی حصے میں شریک یہ بہن بھائی وہ ہیں طرف سے ہیں مرنے والے کا ماں جایا بھائی ماں جائی بہن اس اکیلا ہو تو چھٹا حصہ ہے دو یا دو سے زیادہ ہو تو پھر ایک تہائی ہے تو جو سگا بھائی ہے یا باپ کی طرف سے بھائی بہنیں ہیں ان کا حصہ یہ سورہ نسا کے آخر میں آئے گا من بعدی وسیعت وصیت وسیعت کے بعد یو سا جس کی وسیعت کی گئی اور دین یا قرض کے بعد غیرہ موارن اس طرح کے کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو وصیتا من اللہ یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے اللہ علیم حکیم حلیم اللہ تعالی خوب جاننے والا اور بہت زیادہ غردبار ہے تلك حدود الله یہ اللہ تعالی کی حدیں ہیں فمن يطع الله ورسوله اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے يدخل الجنات تجري من تحتها الانهار اللہ تعالی اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے دریا چلتے ہیں خالدين فيها وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے فمن يطع الله ورسوله اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ حدود کو تجاوز کرے یود خل اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا آگ میں خال ضنفی وہ اس میں ہمیشہ رہے گا والا ہوجاب محین اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے اللہ کی کا اور وہ عورتیں جو فحاشی والا کام کرتی ہیں من, نسائق من تمہاری عورتوں میں سے تو ان پر چار گواہ بنا لو اپنے میں سے پس اگر وہ گواہی دے دیں امسی کو تو ان کو روکے رکھو گھروں میں حتا یہ حتٰ کہ ان کو فوت کر دے موت اور یا اللہ تعالی ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے اب راستہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے غیر شادی شدہ ہو تو اس کو کوڑے لگائے جائیں یہ ان حدود سے پہلے کی بات ہے ولہجانے اور وہ دونوں یتی منکم جو تم میں سے اس برے کام کو آئیں یہ برا کام کریں فعض جو بدکاری کا ارتقاب کریں تو ان کو تکلیف دو ایزا دو توبہ کر لیں وہ اسلحہ اور اسلحہ کر لیں فرضو انہما تو ان سے اعراز کرو ان اللہ کا نا تو رحیمہ یقین اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ان نمبا تو یقیناً بے شک توبہ تو صرف اور صرف اللہ پر اللہ اللہ پر للہ دینا ان لوگوں کی ہے یا اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے یا مولا سو جو برا کام کرتے ہیں بھی جہالت جہالت کی وجہ سے جہالت کے ساتھ من پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت کے ساتھ ہی ہوتا ہے جان بوجھ کر بے کے گناہ کرتا ہے تو وہ حقیقت جہالت ہی ہوتی ہے اس کی سمع پھر وہ توبہ کرتے ہیں من قریب جلد ہی کا یتوب اللہ علیہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے وقان اللہ علیہ حکیما اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بہت زیادہ حکمت والا ہے ولی سطی توبہ تو اب نہیں ہے توبہ لینا ان لوگوں کے لیے ملونت سے یہ جو گناہ والے کام کرتے ہیں برے کام کیے جاتے ہیں حتی اذا حضر احدہم الموت حتی کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے انی ہےب تلآ آن بے شک میں نے اب توبہ کر لی ودینہ اور نہ وہ لوگ یمو تر نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے جو مر جاتے ہیں وہ ہم کو اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں, کا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ والا اور نہ تم ان کو روکے رکھو با آتے تاکہ تم اس میں سے کچھ لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے اللہ مگر فاشتن مبینہ مگر یہ کہ وہ آئیں واضح فحاشی کو یا یہ کہ وہ کرے واضح فحاشی والا کام وہ آشروح بل معروف اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو ان کرے تمہن اگر تم ان کو ناپسند کروا انتقا ہو, ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو کرتے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا وہ آتے ان میں سے کسی ایک کو بہت زیادہ مال دے رکھا ہے قنطار مال کثیر یا خزانہ فلا تاخذو بہ شیء تو اس سے کچھ بھی نہ لو اتاخذونه کیا تم اس سے لیتے ہو بہدانن و اتم مبینہ یہ بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات ہے یا یہ بغتان ہے و اسم مبینہ اور واضح گناہ ہے بہدان لگا کر اور سریع گناہ کر کے لوگے ہو اور کیسے تم ان سے لیتے ہو وقد تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو وخذ نام تھا اور انہوں نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے واطن کے کہ نمانا کہا آبا اور نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مین نسائی عورتوں میں سے اللہ ماقصل مگر جو پہلے گزر چکا انکانہ فاحش بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے فحاشی ہے وہ مختہ اور ناراضگی والی بات ہے وہ سا سبیلا اور برا راستہ ہے حرمت عليكم حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں وہ بنا تو تمہاری بیٹیاں کمر تمہاری بہنیں و اور تمہاری و اور تمہاری خالائیں بیٹیاں بناۃ الختی اور بھائی کی بیٹیاں وہ اما ہاتھ و کم اللہ اور بنا کمر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ اخواب کم رضا اور تمہاری رضا بہنیں وہ اما ہاتھ تمہاری بیویوں کی مائیں بارہ با اب کم فی ہجوری اور تمہاری وہ بچیاں جو تمہاری زیر پرورش ہیں فی ہجوری تمہاری گود میں تمہارے گھروں میں منیسائی کم تمہاری ایسی بیویوں کی بیٹیاں اللہ کی دخل تم جن سے تم نے دخول کیا ہے دَخَلْتُمْ بِهِنَّا اگر تم نے ان سے کوئی گناہ نہیں ہے اور تمہارے بیٹوں کی حلی بیٹوں کی بیویاں حلیلہ بیوی کو کہتے اللہ دینا وہ بیٹے مین اسلامی کم جو تمہاری سلب سے ہیں وہ انتجمہ بین الختین اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو اللہ ما قد صرف بگر جو پہلے گزر چکا ہے ان اللہ کانا غفوریما یقین اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے فلم من نسائی اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو شادی شدہ ہیں اللہ ما مالکت ایمان مگر جن کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ کتاب اللہ علیکم یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے تم پر اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے تم پر وَأُحِلَّ لَكُمَّ مَا <ذَالِكُم> اور ان کے علاوہ جو دیگر عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں تم باقیوں سے نکاح کر سکتے ہو انتب کہ تم تلاش کرو مبالک اپنے مالوں کے ساتھ موسی نیکی کرنے والے نکاح میں لانے والے ہو یرا مساف بدکاری کرنے والے تم بھی ہی پس پھر وہ جن سے تم ان عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ آ تو تو دو ان کو ان کا حق مہر فریزتا مقرر شدہ ولا جنا الے کمر تم پر کوئی گنا نہیں ہے فیم ترا بھائی تم بھی جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد راضی ہو جاؤ من بعد الفریداتی مقرر کر لینے کے بعد بلا جناح علیکم ور تم پر کوئی گناہ تھی ما او چیز میں تراضی تم بھی جس پر تم راضی ہو جاؤ من بعد الفریداتی مقرر کر لینے کے بعد ان اللہ کان علیم حکیم یقینا اللہ تعالی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے فمن لم یستطع منکم طولن اور جو آدمی تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو مال کی عین کے الح مصنات کہ وہ آزاد ممنا عورتوں سے شادی کرے صنعتی کہ وہ آزاد عورتوں سے شادی کرے مومنہ سے امینات ممینا سے ایمانوں وہ ان سے کر لے جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ مین فتحت ہی کم تمہاری مومنہ لونڈیوں میں سے واللہ اللہ اللہ تعالیٰ علم زیادہ جانتا ہے ایمان تمہارے ایمان کو بعدكم من بعد ان بعد بعد میں سے ہے نکاح کرو ان سے یعنی لونڈیوں سے ہے ان ان ان یعنی کے مالکوں کی اجازت کے کے کی اور دو ان کو ان کے حق مہر بالمعروفی معروف طریقے کے ساتھ وہ صنعت غیر مسافحات اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں غیر مسافحات نہ, بدکاری, نہ کے بدکاری کرنے والی ولا متخات اور نہ ہی دلی دوستیاں لگانے والی ہوں فعزاس پس جب وہ نکاح میں آ جائیں فعن عطین بحث تو اگر وہ بے حیائی والا کام کریں فعل نصف آزاد تو ان پر اس سزا کا آدھا حصہ ہے جو آزاد عورتوں پر ہے یعنی کہ اگر آزاد عورت بے حیائی والا کام کرتی ہے جتنی سزا اس کو ملتی ہے تو اس کی نسبت لونڈی کو آدھی سزا دی جائے گی ظالی کا یہ لمن اس آدمی کے لیے ہے خاصی النا منکم جو تم میں سے در گیا بے حیائی سے گناہ میں پڑنے سے وہ تصویر اور اگر تم صبر کرو تو خیر الرقم یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے چلیں یہ آج اتنا کافی ہے